مسلس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدے ہو چکے تھے معطل کے قاعدے بھی ہو چکے تھے معطل کے قاعدے بھی مکمل ہو چکے تھے آج ہم انشاءاللہ کریں گے صرف صغیر صرف صغیر ہے تو سرف صغیر دیکھیے دا یاد او دا ید او دافا د دا قوانین لگے اس کے اندر. سارے قوانین لگے ہوئے لیکن یہ آگے کیونکہ آنے ہیں اس لیے میں ابھی یہ اس کو یہاں پر تعلیلات نہیں کر رہا تالیلات کیونکہ آگے ساری ہونی ہیں یہی ساری تالیلات جو اس کی آنی ہیں تو یہ کیسے ہوا کیا ہوا داخافا? اچھا یہ ساری دیکھیں جتنے گردانیں آپ کو دی ہوئی ہیں مختلف اور <سl%, دا دا او دا او یہ جو ہے سارے کے سارے اس میں گرم گرمی کی بھی آئے گی اور رازیہ کی گردان بھی آئے گی نہیں کی بھی آئے گی اور یہ اگر قوانین آپ کو آتے ہوں گے تو لفیف بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا لفیف میں بھی یہی قوانین چلتے ہیں لفیف کے اندر بھی تو پھر آگے جو ہے وہ آگے جو کرتا نہیں آنی ہے وہ اور ہونی ہیں پھر تو وہ ادھر جائیں آ جائیں گی اس لیے ان کو یاد کریں اچھی طریقے سے بس اس کے یعنی یہی اب صرف رہ گئی ہیں بس اب آگے صرف کرتا ہی کرتا نہیں آنی ہے تو اتنے مضاف کے اندر جو ہیں وہ قوانین تو آنے چاہیے لیکن انہوں نے پتہ نہیں لکھے مجھے آپ کے قوانین دیے ہوئے یعنی اسے تعلیمات ہی دیے ہوئی ہیں بس وہ فائدے کے اندر میرے خیال میں اس طرح لکھتی ہیں صورت میں لیکن یہ پورا دیکھیں گے آپ یعنی یہاں سے گردانے سٹارٹ ہوں گی تو بس آگے گردانے ہی گردانے ہی گردانے ہی کردانے ساری پھر تعلیلات آئیں گی تو قوانین آتے ہوں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا ایسا جو ختم ہو جائے گا پھر چہروم شروع, شروع ہو جائے گا جو خاصیات وغیرہ کے حوالے سے اور اس طرح جو ہے تو یہ جو ہے اس میں سے دیکھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب آگے دوسرا رضیہ یرزا رضوان علام رومین نمبر تین رما یار رما یار اچھا اب آ گیا کا یا تلق کا تلق کی انفاغ ان وطلق یہ طلق کا تلقی انفاؤ تلقرمن و تلق کا اب بعض اباپ کی پوری کردان صفیر لکھی جاتی ہے تاکہ سکھوں کی بدلی ہوئی صورت معلوم ہو جائیں کردانوں کے بعد ریلات بھی لکھی جائیں گی ضرورت العلم بھی لکھی جائیں گے اب دیکھیں ذرا کرتے ہیں قوانین لگاتے جاتے ہیں اور آپ یاد بھی کریں گے اور سا سا قوانین بھی لگاتے جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو ذرا بسم اللہ سرف کبیر اجوفِ وابی از باب نسرا ین سرو الکاولو کہنا باب نسرا یون سرو الکاول کہنا بحث ماضی و مضارے و نفی طاقت بلند ماضی کی بھی ہے مضارے کی بھی ہے اور نفی طاقت بلند کی بھی ہے تو اس میں قوانین بھی لگتے جائیں گے اور مختلف طریقوں سے حل ہوتا جائے گا دیکھیے ذرا ماضی معروف آ گیا کالا کالا کالو کالت کالا تھا کلنا کلتما کالا میں کیا تھا قوالا تھا وا متحرک مختوط اس طرح کو یاد ہونے چاہیے کرتا جاؤں گا آپ کو خود بخود ہونا چاہیے کہ اس میں کون سا قانون لگ رہا ہے کون سا نہیں لگ رہا مجھے نہیں یاد کہ یہ کون سا قانون نمبر ایک ہے دو ہے تین ہے میں تعلیات کرتا جاؤں گا بس میں لگاؤں گا یہ فلاں قانون لگا یہ فلاں قانون لگا کیونکہ مجھے اس کتاب کے قوانین کی ترتیب نہیں یاد کالا کالا کالا کالا اصل میں کیا تھا قوالا تھا وہ متحرک ماقبل مفتو تھا کالا والا قانون لگایا تو اس کو الگ سے بدل دیا تو کیا بن گیا کالا بن گیا کالا کوالا سے کالا ہو گیا کالا کالا اصل میں کیا تھا قوا لا تھا قوا لا تھا وہ متحرک ماں کا بل تھا کالا والا قانون لگا تو ہاں کالا ہو گیا کالو اصل میں کیا تھا قوالو تھا وہ متحرک ما کابل مفتوط تھا تو ہاں کالا والا قانون لگا تو کالو ہو گیا قالت اصل میں کیا تھا قولت تھا وہ متحرک ماں قبل مفتو تھا تو اسے قالت ہو گیا کال اصل میں قولتا تھا وہی اس قانون لگ گیا کل نہ کل اصل میں کیا تھا قول نہ تھا کلنا نہ اصل میں کیا تھا قول نہ تھا قول نہ تھا تو جب کولنا تھا تو وہ متحرک ماکبول مفتو تھا اس کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا کال نہ ہو گیا کال نہ ہو گیا دو التقاء ساکنین والا قانون آ گیا کیونکہ الف ساکن ہوتا ہے اور لام لامبی ساکن تھا تو التقاء ساکنین تو پہلے ساکن کو گرا دیا تو کل نہ ہو گیا جب کل نہ ہو گیا تو اس کے بعد کل نہ والا قانون لگا دیا کل نہ والا قانون لگایا تو فا کلمے کو جمع دے دیا تو کیا بن گیا کل نہ ہو گیا کیا بن گیا کل نہ بن گیا ٹھیک تو یہ اس میں سے یہ اس میں سے جو آپ کا کلنا والا قانون آپ کا کون سا والا تھا وہ تھا آپ کا نمبر دو قانون تھا اس کے اندر ٹھیک ہے ماضی مخصور العین نہ ہو تو یہ کلنا والا قانون لگ جائے گا تو یہ کل نہ ہوا اب چاہیے کلتا اصل میں کیا تھا کل تاسل میں کیا تھا کولتا تھا کولتا تھا تھا جب کولتا تھا تو پہلے وہ متحرک ماں قبل مفتو تو کیا ہوا کالتا ہوا تو کیا بن گیا کلتا ہو گیا پھر کل نہ والا قانون لگ گیا کل نہ والا قانون لگا تو یہ کیا بن گیا کلتا ہو گیا ٹھیک ہے کلتا کلتا کلتما کلتما کلتنہ یہ سارے اسے کافی سارا ایسے یہ سارے کافی سارے ایسے ہی لگ رہے ہیں ہیں کل کو کلنا کلنا اصل میں کیا تھا में اصل میں تھا کلنا پہلے کالا والا قانون لگا تو کیا ہوا سالنا کل نہ ہوا پھر کلنا والا قانون لگا سا سی تو جمع دے دیا قانون وعلیکم okay. یہ اس میں سارے ماضی معروف کی ساری گزان ہوگی اچھا جی اب کیا آ گیا قلعہ ہاں, والا قانون آ گیا ٹھیک ہے قیلا کیا ہوگا سارجن ساتھی پھر میں جی یہ اب قانون آگے لگنا ہے جی اچھا ٹیلا اصل میں کیا تھا کبیلا تھا زوریبا ٹھیک ہے نا زوریبا یا نوسیرہ جو بھی آپ کہہ لیں تو کیا تھا کبیلا تھا کوئلہ کے وزن پریلا کوئلہ تھا کیا تھا کوبیلا تھا کبیلہ تھا جب وہ کبیلا تھا تو اس میں کیا کیا اب اس میں کیا تعلیم کیا کریں گے کبیلا کے اندر ٹھیک ہے کچرا واو پر وشوار تھا کچرا واؤ پر وشوار تھا اس لیے کیا کوویلا کے اندر پہلے پاک کی حرکت کو دور کر کے واو کچرا اس کو لے دیا تو کیا بن گیا کیبلا ہو گیا اور پھر واؤ شاکین ماقبل مقصور آ گیا تو وہاں پہ کون سا قانون لگائیں گے وہی واؤ شاکین ماقبل مقصور والا قانون آ گیا تو پھر واو کو یا سے بدل دیں تو کیا بن جائے گا قیلا ہو جائے گا کیلا ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں بات کو کیا تھا اصل میں کوویلا تھا کوبیلا تھا واؤ پر کسرا پڑھنا مشکل تھا واؤں پر کسرا پڑھنا مشکل تھا تو واؤ سے جو ماقبل تھا اصل میں یہ قلعہ والا قانون ہوتا ہے انہوں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہوا قلعہ والا قانون میں آپ کو ملے گا قلعہ بیاہ والا قانون قلعہ بیاہ والا قانون وہاں پہ ملے گا آپ کو لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوا بس میں تعلیلی بتا رہا ہوں آپ کو تو کوبیلا تھا کوبیلا سے کیا کیا تین طریقوں سے پڑھنا ہوتا ہے قلعہ تین طریقوں سے پڑھنا جائز ہوتا ہے لیکن بس میں ایک ہی پڑھ رہا ہوں قلعہ کویلا تھا کوبیلا کو واؤ کی حرکت کو ماقبل کو دے دی اور ماقبل کی حرکت ضائع کر دی تو کیا بن گیا قرلہ ہو گیا قبلہ ہو گیا جب قبلہ ہو گیا تو واؤثاقین ماقبل مقصور واؤ ثاقین ماقبل مقصور مطلف قاعدے میں آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا بہت سارے ماقبل مقصور ہو تو اس واؤ کو کیا کر دیتے ہیں یاد سے بدل دیتے ہیں تیسرا جیسا نیزان اصل میں کیا تھا میرزان تھا نیزان کیا تھا میرزان بہت سارے ماقبل مقصور تھا اس واؤ کو یا سے بدل دیا ٹھیک ہے نا ہاں نیزان والا قاعدہ تو یہ کیا ہو جائے گا کیبلا سے کیا بن جائے گا قیلا تو کیلا کیلا یہ بھی اصل میں کیا تھا کو تھا, تھا. پھر اصل میں کیا تھا تھا اصل میں کیا تھا تھا لطا, اصل میں تھا قلنا اب آر جی کلنا یہ جی کیا تھا کبل نہ کیا تھا یہ क्या تھا جی کبھیل جی نہ تھا جب یہ جی کبھیل نہ تھا تو کیا, کیا؟ واؤ کی حرکت کو ماں کبل کو جیا واؤ کی حرکت کو ماں کب کو جیا اور اس کی یعنی اور और کو جو ہے نا واؤ को واؤ ساکن تھا تو کیا بن گیا کلنا ہو اس کو پہلے واؤ کو یاد دیں یا واؤ کو گرا دیں تو جب گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا واؤ گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا کل نہ پھر وہ کلنا والا قانون لگائیں گے کیونکہ کیا تھا ماضی فلاسی مجرد کا عین کلم واؤ سب سے اجتماع ساکین گر جائے تو ماضی مقصور جمع دیا جائے گا تو کیا کر دیں گے کلنا تو دیکھیں کلنا کلنا جو آ رہا ہے یہ ماضی معروف میں بھی آ رہا ہے اور ماضی مجھول میں بھی آ رہا ہے دونوں میں آ رہے ہیں یہاں پہ کلنا ماضی معروف میں بھی آ رہا ہے اور ماضی مجھول میں بھی آ رہا ہے اب یہ پتا کیسے چلے گا ٹھیک ہے یا معروف والا ہے لفظوں کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں دیکھے نا کلتا کلنا کلتا کل تما کلتی کل تما کلنا کل تو کلنا دونوں ایک جیسے ہی ہیں لیکن یہ عبادت سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تعلیم ایسی لگے گی سب کے اندر پھر اچھا اب آگے نہیں جی ماضی مزارے معروف والے اس میں آ جائیں یہ بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر اگر آپ کو تعلیلات آتی ہیں نا پھر آپ کو بڑا مزہ آتا ہے آپ فوراً کرتے ہیں جس میں یہ قانون لگ رہا ہے یہ یوں ہو گیا یہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا لیکن اگر تالیلات نہیں قوانین یاد نہیں ہیں تعلیات یاد نہیں ہیں بس پھر ساری زندگی روتے رہیں گے ساری زندگی روتے رہیں گے کیونکہ کیا تھا کیا بس بھی تھا جو بھی تھا بس ایسے ہی تو اس لیے اس کو وہ کرنا ہے اب آ جی یقول یقول اصل میں کیا تھا یکلو تھا یقول اصل میں کیا تھا یکلو تھا واو پہ ضمہ تھا ماقبل ساکن تھا یکلو تھا یکلو تھا ٹھیک ہے نا یک... کیا تھا یکلو تھا جب یہ یک تھا تو ادھر ہم کیا کریں گے جو واو یا یا مقصور ہو نمبر پانچ قاعدہ مطلع عین کا پانچ قاعدہ کیا نمبر پانچ کا دیکھیں جو واؤ مضمون اور یا مقصور اس سے پہلے ہر ساکن ہو تو اس واؤ اور یا کی حرکت کو پہلے کو دے دیں گے اور تو کیا ہو جائے گا یق وولو تھا تو واؤ مضمون تھا ما قبل ساکن تھا واؤ کی حرکت کو ماں قبل کو دے دیا تو کیا بن گیا یقولو بن گیا کیا بن گیا یقولو یکولو یون یک سرو کی طرح ہے نا یکولو یون سرو یکلو یون سرو تو یہ یقولو ہو گیا یقولا اصل میں کیا تھا یکلانے تھا کیا تھا یقولہ نے وہی واؤ کی حرکت کو ماکبل کو دے دیا یقلا نے یقولا کیا تھا یق و تھا تک ولو تنسرو کی طرح تنسرو تک وولو تھا واؤ کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا تو کیا بن گیا تکولو تکولانے اصل میں کیا تھا تکولانے تھا اچھا اب آ جائیں چھٹا سیگا کیا آئے گا چھٹا سیگا آئے گا یکلنا اصل میں کیا تھا یق وولنا تھا ین ٹھیک ہے یہ کیا تھا یق تھا یک تھا وا کی حرکت کو ماقبل کو دیا ٹھیک ہے تو وہ ساکن ہو گیا اور لام بھی ساکن ہو گیا تو کیا بن گیا یقولنا یقولنا کو وا کو گرا دیں گے کیوں کیونکہ التگائے ساکنین تھا تو گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یقولنا بات سمجھ رہے ہیں یقل نہ ہو جائے گا کیا تھا یک وولنا تھا یکلنا تھا یہی یقول والا قانون لگے گا واقعی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے جب واقعی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے تو وہ خود کیا ہو جائے گا بچارہ خود رہ گیا اس نے اپنی حرکت و ماکبل کو دے دی تو لام بھی اس کے بعد لام بھی ساکینا ہے اور واؤ خود بھی ساکین ہے تو یہ کیا آ جائے گا التقاع ساکین دو ساکین جمع ہو جائیں گے یقولنا دیکھے نا پڑھنا مشکل وہ خود گر جائے گا کیونکہ وہ تو ایک ساکن کو گرا تو پہلا والا گر گیا تو کیا بن جائے گا یقولنا ٹھیک ہے پھر آگے تکولو تکولان تکول تکولینا تک ولینا میں تن سورینا تک ولینا تھا کیا تھا تک ولینا تک ولینا واقعی حرکت کو ماقبل کو دے دیا تو کیا بن گیا تکولینا تکولانے تکلنا اصل میں کیا تھا تک ولنا تھا واقعی حرکت کو ماقبل کو دے دیا پھر دو ساکن جمع ہو گیا واؤ گر جائے گا تو کیا بنے گا تکولنا اکولو اکولو تھا انسرو اور نقولو نکولو اصل میں نقولو تھا تو یہ نقولو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مم. یہ تو ساری تعلیمات ہیں مجھے، میں تو کہتا ہوں کہ اس میں اب بہت بھی چاہیے کیونکہ یہ سارا اجرا کے حوالے سے وہ ہے اور دونوں ہی چیزیں ایسی شروع ہو گئی ہیں نحف کا بھی وہ بھی ٹائم مانگتا ہے اور یہ بھی ٹائم مانگتا ہے اب آ جائیں یوکالو اصل میں کیا تھا یوکالو اصل میں یوک ولو تھا کیا تھا یق ولو یون سرو کی طرح یوکالو اصل میں کیا تھا کے و حرکت تھی اور واو مفتو تھا جو واو اور یا مفتو ہو نمبر چھ کا قاعدہ معتل عین کا چھ قاعدہ کا چھ جو واو اور یا مفتو ہو اور اس سے پہلے ہر ساکن ہو تو اور یا پتہ پہلے ہر کو دیکھ اس کو سے بدل دیں گے جیسے کہ یوکالو اصل میں کیا تھا یق تھا تو واؤ واؤ تھا ماں قبل ساکن تھا تو واؤ کی حرکت کو ماں قبل کو دے دیں گے اور اس واؤ کو الگ سے بدل دیں گے کیونکہ فتح پہلے آ گیا تو الگ سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے فتح ہوتا ہے تو یہ واؤ الج سے بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا یوکالو اصل میں کیا تھا یق ولو تھا تو یوکا لو اصل میں کیا تھا یق ولا تھا پھر اس کو یہی کام کیا تو یوکالانے یوکالونا اصل میں کیا تھا یق و تھا اصل میں تک ولو تھا تکالانے اب دیکھیں ذرا یوکلنا اصل میں کیا تھا یق ولنا تھا یون سرنا یق یون سرنا تھا جب یک تھا تو واؤ واؤ تھا ما قبل ساکن تھا واؤ کی حرکت کو ما کو دیا اس کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا یوکال یوکالنا تو الف الف اور لام دو ساکن جمع ہو گئے دو ساکن ہو گئے تو پہلا الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یکلنا کیا بن جائے گا یکلنا اصل میں تک تھا تکا لانے تکا لونا تکا تھا اوقالو اصل میں کیا تھا اک والو تھا اور نکالو اصل میں نک تھا یہ گردانے یاد بھی کرنی ہے آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ یہ یاد کرتے رہیں یک والو یک یک یوکلنا تک والو یہ نہیں پڑھنا یوں پڑھنا یوکالو یوکالانا یوکا لون یوکلنا نکالو ایسے لیکن تالیلا پتہ ہونی چاہیے کہ اصل میں کیا تھا گردان اس طرح یاد ہو اور تالیلاد ہونے گا دونوں نہیں کرنی دونوں نہیں کرنی ہے زبان پہ آپ نے یہ والی گردان چڑھانی ہے یوکالوکا یوکا لنا تکانا یوکلنا کا لونا تین تکلنا اکالو نکالو یہ چڑھانی ہے یہ نہ کہ زبان پہ چڑھا لیں یق والو یوکانے ورنہ وہ تو مجرد کے اندر آتی ہے نا وہ تو عام صحیح کی کردانیں تھیں نا یوں سرو یون سرانے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا تھا اصل میں کیا تھا لین یوک والا تھا حرف لن کی وجہ سے نسب آ گیا نا ہرفے نسب آ گیا تو اصل میں تو یکولو تھا یکولو تھا اصل میں کیا ہو گیا کی حرکت کو ماکل کو دے دی تو کیا بن گیا یقل ہو گیا پھر جب ہر فلن داخل ہوا تو لئیں لن یقلا اصل میں کیا تھا یقوانے تھا تھا اور وہ نون گر جاتا ہے جیسے ہم نے گردانے کی تھی نا لینا یفلنا ایسے یہ ساری کردانیں آپ کریں گے اس کو کہ یہ تھا کیا اصل میں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا بحث نفی جہد بلم یہ انشاءاللہ کل کریں گے کردانے آپ نے یاد کرنی ہے اس کی لم یقول اصل میں کیا تھا لم یقبول تھا لم یقبول تھا یا واؤ کو خود آنی چاہیے ساری کردان لم یقول تھا لم یقول تھا تو ضمہ تھا ماکبل ساکن تھا واو کی حرکت کو ماکبل کو دے دیں گے تو کیا بن جائے گا لم یقول کیا ہو جائے گا لم یقول واو اور لام لام تو پہلے ساکن ہے کس وجہ سے لم کی وجہ سے لم کی وجہ سے کیا ہو گیا واو پہلے ہی ساکن تھا تو کیا بن گیا لم یقول تو واو اور لام دو ساکن جمع ہو گئے تو واو گر جائے گا ساکن ان کی سے کیا بن جائے گا لم یقول لم یقول لیکن دوسرے میں واؤ واپس آ جائے گا لم یقول لم یقولہ کیونکہ وہاں پہ اب لام ساکین التقاش والا قانون نہیں لگے گا لم یقل یکول, لم یقولہ لم یقل یکول, لم یقولہ نہیں پڑنا اچھا لم یقولہ کیوں کیونکہ التقاش ساکین والا قانون نہیں لگے گا اس کے اندر اس لیے کہ لام کے اوپر زبر آ چکی ہے جب واؤ اس لیے گرے گا نہیں پتا نہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے خود ہی لگاؤ لم یقل لم لم اصل میں کیا تھا? تھا اصل میں کیا تھا لم یوک ول تھا تو کیا بن گیا لم یوکال لگے گا لم یوکل پھر واپس آ جائے گا گا بھائی یہ بس اتنا ہی کر لیں تو میں کہتا ہوں بہت کمال کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ کریں انشاء پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے ناف کا بھی وہ کا بھی کرنا ہے قرآن مجید کا بھی کرنا ہے اور آج رات اجراء اجراء آج رات اجراء نہیں آج اجرا نہیں کروا سکوں گا مشکل ہے آج رات کو اجراء نہیں ہو سکے گا میری طبیعت ابھی بھی اصل میں اتنی سر میں درد ہے بہت سخت قسم کا درد ہے وہ کل سے ہی جو ہے وہ جو ہو رہا ہے میں اجرا نہیں کروا سکوں گا نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت ابھی بھی اتنا نہیں ہے لیکن کل تو بہت زیادہ درد تھا تو اس لیے بالکل بولا بھی نہیں جا رہا تھا ابھی بھی درد ہے اندر سے اس میں نیند بہت تھوڑی ہو چکی ہے نیند بہت تھوڑی ہو چکی ہے کام بہت زیادہ ہیں تو وہ بس اسی اب ہر وقت سرف کے اندر جو ہے نا وہ ایک بوجھ سا رہتا ہے درد سا ہے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے بس جس طریقے سے لگا ہوا بس لگا رہا ہوں کام کے اندر تو یہ ہے کہ مجبوری اتنی ہے کہ وہ آپ کام کرنے پڑتے ہیں بہت سارے اسائنمنٹس ہیں کام ہیں وہ کم از کم حلال کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے مختلف آڈیٹس ہوتے ہیں نا تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا نصیب کریں ٹھیک ہے ان نماز کے بعد انشاءاللہ پھر ساڑھے آٹھ بجے ان شاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ مائک فری ہے جی